جانا دع بلا لمی جل مجدور کری نہ دی ہر روحانی جسمانی مشکل ہر فرماوے تا حال ہر کی بخشے اگوں تو ماحول فرمای دوستان گرامی حکوق اولاد کے موضوع آ تسلسل جاری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 گل کرو کرنے والی ڈراما رچائی کھڑے جی بندے مرائی جاتے جی ہاتھی مرائی جاتے جی اصلا بنائی جاتے جی آئٹم بنائی جاتے اگ سڑو نہ نہ اگ دے مرو نہ ہے بنانا ہے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 جزرگ سن بزرگ ہیں وہ اپنے آپ نہیں بولتے رب کی بلائی بولتے ہیں گلا اس واسطے انت حقیقت انت نتیجہ بلارت للمتقین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 تے بندے دا ایمان بھی کامل جڑا ہے دلیری بھی آرت بھی آئی جب ہے ایک تے پھر ڈرنا دین بزرگ شاہ ٹکر لے سن تے دو, دو مسلمان ہزار ہزار کافر دے بغیر ہتھیاروں گا پہ جاندے سن ہاں جی ٹوٹیاں نال فوجاں جس جانا سن وہ چلے توحید تو اندر طاقت آ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 جنال بولو سبحان اللہ. ترمزی شریف روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ آپ سرکار راوی نے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے اسے بال سنا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور دے چاچے پاک دے بیٹے جڑے نا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 اللہ فل کا اللہ نو یاد رکھ اللہ سونا تین یاد رکھے گا اللہ تجد ہو تجاہا اللہ نو یاد رکھ اللہ نو اپنی نگاہ رکھ رب تین اپنے سامنے رکھے گا اپنی نگاہ یعنی رحمت والی ہر شہر رب کی نگاہ پر رحمت والی نگاہ ویچ خاص نگرانی ویچ مولا تینوں رکھے گا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 جو کچھ اے بچنا ہے تو رب کی مدد نہ جی کو کرنا ہے تو رب مدد نہ تقدی رب سونے کی توحید کا مسلا پہلو سمجھا ہوا قوت الا بلا ہاں دل بھی ادھر ہوئے ہوں نبی پاک نے صاحبی فرمایا انہوں آ دب کے پا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 بے گمان مل گیا اللہ سونے اعتماد رکھے گا بھروسہ اندی رکھے گا سمجھے گا اللہ فرما اللہ کافی ہوج <تصفح> نہیں فرمائی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 سارے سارے توڑ کے پاسے سارا زمانہ تیرے قدم توجہ راج شبہ نلہ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 تقدیر پہ ایمان ہو تقدی ہوگے <تصفح> نگے, نگے بالوں دیا گلان سن <تصفح> بالوں دیا میں پوچھ لے بزرگوں دیا کی سناوا بالوں دیا سنا بالوں سناوا جس لوتے ایمان یقین کا مل تو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 جو نال بول سبحان اللہ دہشت گردی مکانی آخو آ سبق پڑھاؤ دہشت گرد نہ پڑھاؤ پڑھ سکتا بےمان گیاں آم کیوں آم ہوں کمپیوٹر آئے کھڑے نے حساب اور کھاتا کلیئر کرنے کے لیے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 تاری آ کےم کرائی دے مرد اب مریے تے اسلام چادر داغ دھبا بنے کھڑے ایماندار ہوں بار پیا تو کی مطلب انہیں زمبیر ججوڑیا کہ مسلمان کام نہیں اولنے <تصفح> داڑی <تصفح> <وو آن؟ تصفح> دہڑی حرام کھاتی آئی کی مطلب بھائی اگلا سنے تے او سمجھے صرف دہڑی آے واسطے نجائز واستے ہر بندہ داڑی جنوب ویکو کیوں من مولی صاحب یہ مڑ یہ رکھ لائیے مطلب جن دیکھی کھڑے نے بہار داڑی تو داڑی مناؤ پڑی چن بچ جاؤ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 گلاس پیا ہوئی پاوے چاب سارے پیٹن لگ پی پیا ہوٹکا دھد دا بالٹی پلیٹ نے کوئی پیشاب کی اتے تو نہیں بولنا چاہیے نا کیونکہ وہ مٹکا ہے مسلمان نے تینوں کی تکری رکھیا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 के दहशतगर्दी करती बईमान हाथ चला ने कलाशन कोफ या दाड़ी चला खेड़ी से चला भाई बोल बोल बोलो बम हाथ चला या नहीं नहीं दाड़ी चलाऊंगी हा तो इस करो करो बंद हथ कट लो